اس دی فائل ہی ہے سابت کرے گا اے معطل او فائل سمجھ لگی اچھا ہوں اے شرکت اگر شرکت ارتدان کی مثال ہے دی. شرکت ابتدان یہ ہے کہ مثلا ایک بندہ مریا پانچ سات وارس او وارس آپس میں شریک, کے ابتدان ابتدان شریک یعنی کیا مطلب کہ ایک دے حصے دوسرے کا اختیار نہیں ہونا اور ابتدان نہیں ہونا سمجھ جی جی جی جی اچھا دوسرا ہو گیا انتہان امتحان کس طرح ہے بھی تھی کسی اپنا رقبہ کسی ادا تو اختیار دے انتہان خطا میں یہ اختیار جہ پچھلے کا ختم ہو دیا نا یعنی سال بے اختیار آدم اختیار ابتدان یا انتہان اوصلے شرک کا ثابت ہو جانی ہے جیلے مشرکین لانتی ساننا ہون جلے جتنے مشرک ہیں جاگے وہ دو قسم دا شرک جلے ہیں نا وہ ثابت رکھتے ہیں دو قسم ہے جو ایک قسم دا ثابت ہوں یا ابتدان اللہ یا انتہان جیلے مکہ دے مشرک سانوں کہندے ساننا وہ دوسری قسم انتہان اللہ ثابت کر دے سان بس یہ ضروری سی جی طبیعت خراب ہوئی مسئلہ دوبارہ دوبارہ نی کرنا سواد سنانے سواد نہیں ہونا سندیا نی آنا یہ تڑپ رہی ہے اچھا پھر اگے تصال دینا کہ نو علاقے دا مالک کر دیکھ لاجہ شہبا شیر اس کا کوئی ہمسر نہیں اس کا یہ لکھا ہوں اتنے جہالت ہے کہ زندہ مردہ کلی جی فرق نہیں کر سکتے انتہائی جہالت فرق اس نقطے ہونی ہے جی یہ منتا یا یار کوئی دل پورا دے کلام سن وہ آن کے ٹکرا جن حیران پریشان ہو جائے کی کریے اج سبحان اللہ بس جاؤ <تصفح> <تصرف> <تصفح> <ایو نکتا ہے تصفح> جی ہوں کناگ نے جنہوں مرضی آ شرک بال چیشتی کر لفرف جڑا ہے نا نی وہ میں لکھے آڈے تھارے والا ماں اور یہ ہوں استقلال بھی تسلف جسل منے گا سال بے اختیار اگلے تو کرے گا او تے نظر مقصور رکھے گا اگا ان لوڑی کو اگ اگ اگ اگ اگلے مستقل نا سمجھے تصرف دے تے نہیں پایا اگر اس نیت کے تام شاہ لکھے سورت تزل اکسائے دی ایک نیت فرمایا مایا سورت اگر بنایا تو پھر تو سجدہ قیام جہاں پیچھے سجدہ قیام وغیرہ سارے حرام ہو شرک ہونے چاہیے جبکہ äh اور نیت تے واقفیت کے اگے مستقل بھی تصرف سمجھی کھڑا ہے یہ اللہ کوئی نہیں لیا وہ کتیا تو مسلمان نے سرکار فتوی کم لائے جانا تینوں کی ہے مستقل نیتم پہ جی انتہا تک تھل جی صدر ہو گئی پر شرک دقسام میں تو اکما با برہول اکما ابرسر بےد نیلا بے اللہ بے اللہ جڑا آخی رکھ دینا وہ یہ ہوئی راز ہوں دیکھنا میں پہلے سمجھتا ہوں کہ ماہر جسے عطا ثابت ہو جانی ایک ایک نا. شرکت ختم ہو جانی ہے تا میں اوتھے نورل انوار جڑا ہے نا یعنی ایک ہے شرکت ہے نا شرکت وہ ایک ہے شرکت از اور ایک, ایک شرکت اختیاری جیڑا وراثت شرکت ثابت ازتراری ازتراری او ازتراری ازتراری ازتراری ازتراری شرکت نہ آ کے بابا سار بخش دے ہے ہوں, yeah. تو تو کر yeah. اے بھی ہوں کو کوئی نہ دے سکے یہ yeah. نہیں ہو سکتا yeah. وراثت روک ہی نہیں جا سکتی yeah. anyway. کیونکہ وہ شرکت استراری اگلے دی yeah. وراثت yeah. کے باب میں yeah. شرکت استراری ہوتی ہے اختیاری لا دخل تھی لا دخل تاطی لا دخل ہو جانا بس حدیث پاک سمجھا اچھا باقی وہ جی امام مالک فرمان اللہ دنور میں اللہ بہت اچھے مرنا ویکن پہ نکی زہن کا استعمال پہ ہوں ادھر شرکا سابت کی جاتی لا شریق میں آ مردی پوچھ گئے نا لوگ عبدل عزیز نے یہ تاجدار گولا شاہ صاحب نے کھلو گے لیکن اے جڑے الفاظ, اے اے اے اے اے الفاظ اے نے شرکت <تص> <تص>